موسا المی تیسری خباصت خباست نمبر تین یہ قصہ تورات نازل ہونے سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ موسا علیہ السلام کے دور میں ہوا مصر کے اندر ہوا کہاں موسا علیہ السلام واپس آ گئے نہیں مصر کے اندر میں نے عرض کیا تھا نا لیکن توورات تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی کیونکہ حکم کا تو پتہ نہیں تھا سمجھے جی تو پہلے نازل ہوا تورا سے پہلے یہ واقعہ پیش ہوا تفسیروں میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عامل این الف عامل وہ بعد میں لکھوں گا وہ آگے آئے گا وہ تھا دنیا دار آدمی اور اس کا بھتیجا ایک تھا اولاد نہیں تھی بھتیجا انتظار میں آ کہ چاچا مرے اور میں جائیداد پہ قبضہ کروں ایسے ہوتا ہے نا تو چاچا تو نہ مرا دیر ہو گئی اس نے کہا چاچے کو میں مار دوں اس نے چاچے کو قتل کر دیا اور اس کی لاش اس شہر کے دروازے پہ کسی محلے کے اندر ڈال دی اور صبح کو ایسے پاؤں دیکھتا دیکھا پہنچ گیا ہو میرے چچا کو کسی نے مار دیا ہے شور مچانا شروع کر دیا آخر واقع آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں اہل محلہ نے کوئی گائے ذیبے کرے تو اس گائے کا ایک ٹکڑا چاہے دوم ہو چاہے زبان ہو چاہے اس کا کوئی پہلو ہو اس مردے کے ساتھ کیا لگا دو وہ زندہ ہو جائے گا اپنا قاتل بتا دے گا لیکن وہ بڑی شریر بڑے عجیب و غریب تھے انہوں نے گائے کے بچھڑے کی پوجا کی تھی یا نہیں جی بچھڑے کی پوجا کی تھی نا عادت تھی اور پہلے بھی گائے کی پوجا وہ کرتے تھے فراون کے دور میں تفسیر میں آتا ہے کہ گائے کے قسم کے کیا بت اس نے بنا ہوئے تھے تو اسی طرح وہ پوجا کراتے تھے میں دہلی کی جامع مسجد سے نیچے اترا گیا تھا میں دلّی تو دیکھا تو پلاسٹک کے بت فروخت ہو رہے ہیں قریب تھا دکان یہ بھارت کے اندر بت بیچتے ہیں نا اچھے اچھے بت بنے ہوتے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں تو میں وہاں چلا گیا میں نے کی ہمت میں نے کہا کیا حال ہے خدا فروش میں نے کہا کیا حال ہے خیریت ہے خدا فروش خدا کو بیچنے والے یہ تمہارے خدا ایسے ان کو بیچ رہے خدا پروج بیچ نے کہا نہیں تم کو خداؤں کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے بت بیچتے ہیں تو وہ بھی گائے کے بت بناتا تھا فرون اور ان سے پوجا کرا تھا آپ جنہوں نے گائے کی پوجا کی ہو وہ گائے کو ذیبے کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے نا ہندوستان کے ہندو تو گائے کی اتنی عزت کرتے ہیں گائے کا موت پیتے ہیں کیا آہ. تو میں نے شیر بنایا تھا یہ بتوں کے پجاری پینے والے موت گائے کا بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کا موت پیتے ہیں دشا یہ بتوں کے پجاری پین والے موت گائے گا تمہاری ضرب کاری سے نہ کوئی بچ کے جائے گا تمہاری ضرب کاری سے نہ کوئی بچ کے جائے گا یہ میری نظم ہے اور اس وقت میں نے بنائی تھی جب بابری مسجد پہ انہوں نے کہا کیا حملہ کیابی نے اب دیکھو جی ہیری پھیری شروع کر دی موسالا سو کہنے لگی حضرت وہ گائے کا رنگ کیسا کیا؟ آ, رنگ بھی بتایا گیا حضرت گائے کا سن کیسا ہو کیسا ہو ایسے پھیری شروع کر دی اصل بات وہی تھی کہ گو ماتا تھی نا دل نہیں چاہتا تھا ان کو گائے جیتے کرنے کا ویز کال اب موسالے یہ خیبا سا نمبر کتنی میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ پہلے دور کے اندر ہمارا مناظرہ ہوتا تھا آریہ سماج کے ساتھ بتایا تھا نا وہ اوپر نیچے اوپر نیچے یعنی بتایا تھا یاد ہے نا اب سنو آریہ سماج نے ہمارے مناظر کے اوپر اعتراض کیا کہ مسلمان ہے یہ بتا کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ سوال ٹھیک ہے غلط ہے بھائی ہندو مسلم ہونا مکلف کا کام ہے خدا مکلف ہے یا خدا ہندو ہے یا مسلمان ہے بدو ہمارے مناظر نے کہا خدا مسلمان ہے خدا ہندو نہیں خدا کیا ہے مسلمان ہے اس نے کہا قرآن سے ثابت کرو کہ خدا مسلمان قرآن سے ثابت کرتا ہوں پڑا انہ یا مرک منتخ بہ با کرا اللہ حکم کرتا ہے کہ گائے کو ذبے کرو اگر خدا ہندو ہوتا تو گائے کو کیوں ذبے کراتا وہ تو گو ماتا ہے تو مرادر ہوتے ہیں نا تو میرے لیے خباس نمبر تین ہے جب فرمایا اپنے کو بے شک اللہ حکم کرتے ہیں تم کو یہ کہ ذبے کرو کوئی گائے کہ لگے آپ تک نہ ہو آپ کیا بناتا ہے تو ہم کو مزاق کیا ہوا بوزا منا ہم کہتے ہیں قاتل کا پتہ بتاؤ ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ جو مر کیا ہے اس کا قاتل کون ہے ہم کہتے ہیں قاتل کا پتہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو جی ہاں کیا آ, گائے دے جی؟ کوئی تو ہے تو ہے بناسبت تم ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہو ہاں ہاں ہم کہتے کا کہ قاتل کا پتہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو گائے کرو مذاق کرتا ہے حالانکہ مذاق تو پہ نہیں تھی نا وہ حقیقت گو ماتا کی محبت کو ختم کرنا تھا کالا پر میں پنا پت کرتا ہوں میں صاف اللہ کے یہ کہ ہو جو میں کیسے جاہلی تم کہتے ہو کہ مذاق کرتے ہو مزاق کرنا کس کا کام ہے چہلوں کا کام ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے ایک ہے مذاق دوسری ہے مزاح کیا نیم زا الفہا مزاح مزاق کا من خوش اس کا فرق ہے مذاق کے اندر کیا ہوتا ہے کسی آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے کیا مذاق سے مقصود کیا ہوتی ہے تزلیل کسی آدمی کو زلیل کرنا جیسے تم جوتار جو بیٹھے ہو تو نا کہتے ہو کہ فلاں آدمی آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے مذاق کرنی ہے مطلب تزلیل کرنی ہے اور مزاق کہتے ہیں خوش سبھی کیا یعنی ایسی بات کرو جس سے آدمی کا ہو جائے وہ خوش ہو جائے غم زدہ آدمی کا ہو جائے خوش ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی گئے. حضرت مغموم بیٹھے ہوئے تھے وہ بیجو نے مطالبہ کیا تھا نا کہ خرچہ زیادہ دو تو حضرت مغموم تھے چبارہ حضرت عمار نے کہا حضرت آپ کیوں مغموم بیٹھے ہوئے ہیں فرما دیکھو عورتیں ایسے مطالبہ کر رہی ہیں حضرت عمار کہ حضرت کہا میری بھی مجھ سے مطالبہ کرتے مروڑ کے چاہ جاتا اس کی گردن مروڑ کے چار. حضور ہنس پڑے تو یہ کیا ہے خوش تبھی ہے کہ مغموم آدمی جو ہے نا اس کے سامنے ہنسی کی بات کرو خوش ہو جائے یہ سنت ہے تھا مزاح پڑا پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کی یہ کہ ہو جو میں جاہلین جاہلی ربا کا تفتیش نمبر ایک ہیری پھیری نمبر ایک وہ بظاہر تفتیش ہی حقیقت میں کیا تھا ہیری پھیری کر رہے تھے تفتیش نمبر اے اون کا دعا منگ واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے ماں یعنی ماں صفت ہوا ماں کا مطلب کیا ہے ماں صفت ہوا اس کی کیا صفت ہو کال فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک وہ گائے ہو نہ تو ہو بوڑھی فارغ غلمنا ولا بے نہ بچی نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بچی جانتے ہو نا وہ چھوٹی عمر والی عوالم بین ظال پٹھو درمیان اس کے بھائی نہ بوڑھی نہ بچی نوجوان ہو آواز ان کا منع نوجوان وہ سندھی تم پٹھ کہتے ہو یا نہیں پٹھ بھائی جو نوجوان ہوتی ہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں پٹھ نہیں کہتے یہ بکری پٹ ہے یہ گائے پٹ ہے یہ بالکل عام لفظ ہے سمجھے جی کہ اردو میں بھی یہی معنی لکھا ہوا ہے آپ دیکھو اردو کے انداز پٹھو یعنی نوجوان ہو درمیان اس کے پس کرو تم جو حکم کیے جاتے ہو تو یہ جواب ان کو ملا یا نہیں کہ عمر کے لحاظ سے گئے کیا ہو نہ بوڑھی نہ بچی کا ہو نوجوان اب رنگ پوچھ رہے ہیں کا لنا رب کا تفتیش نمبر کتنی کہنے لگے دعا منگ واسطے رب اپنے سے دیا کرتے مارے کیا رنگ اس کا فرمایا اللہ فرماتے ہیں بے شب وہ گائے ہو زرد رنگ سفرا کا منا اور زرد رنگ بھی تیز ہو زرد رنگ کیا ہو تیز ہو بلکہ تکھا فاک اللہ تیز ہو رنگ اس کا یا خالص رنگ اس کا دونوں مانے پسند ہے دیکھنے والوں کو کالت النا رب کا کہ تفتیش نمبر کتنی ہے جی تین کہنے لگے دعا مغ ہمارے مارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے کیا ہو صفات اس کی یہ تیسرا جو سوال کیا نا دراصل پہلے سوال کی زیادہ وضاحت ہے پہلا سوال کیا تھا ماہیا تھا یا نہیں یہ سوال بھی کیا ہے ماہیا مطلب یہ ہے کہ پہلا سوال جو ہم کر رہے ہیں نا اس کے جواب میں زیادہ وضاحت کرو زیادی کیا کرو پہلے کیا جواب دیا تھا کہ نہ بوڑھی نہ بچی نوجوان ہو اب زیادہ وضاحت کرو کہ آیا وہ حل بھی چلاتی ہو محنتی ہو یا محنتی نہ ہو تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا وہ گائے محنتی نہ ہو کام کاج میں حل پالے میں کیت میں نہ لگی ہو اچھا جی کہنے لگے دعا منگ واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے کیا حصیفت ہے اس کی تو اس کا معنی کیا ہے جی پہلے سوال کا جواب ذرا زیادہ وضاحت سے دے دو تفصیلوں میں لکھا ہوا ہے چنانچہ میں نے بیزابی کہوال لکھا ہے استکشا فن لفظ کیا ہے ہاں وہ طلب کشف بھی ہی کرتے ہیں کہ زیادہ وضاحت کرو اس بارے میں ان بے شک غائب متشابہ ہو گئی مل جل گئی اور بے شک ہم انشاءاللہ اللہ رہ پانے والے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کیا کہا تھا انشاءاللہ کا ہے نہیں تو انشاءاللہ کی برکت سے خاموش ہو گئے اگر انشاءاللہ اللہ نہ کہتے تو زندگی بھر وہ سوال کرتے ہی رہتے یہ انشاءاللہ اللہ کی برکت ہے اور بے شک ہم انشاءاللہ رہ پانے والے فرمایا کہ اللہ طرف فرماتے ہیں وہ گائے ہو لازل ہو نہ مہنتی ہو زلور کا معنی مہنتی نہ مہنتی ہو کہ چیرے پھاڑے زمین کو بھائی پرانے زمانے میں وہ ہل چلاتے تھے نا ہل تو ہل کے اندر آگے کیا باندھتے تھے بیل باندھتے تھے اس علاقے میں رواج ہوگا گائے بھی باندھتے تھے ہوں گے بیل جی نہ محنتی ہو کہ چیرے پھاڑے زمین کو ہل چلائے بلا تشکیل ہر سا اور نہ پلاتی ہو کھیت کو تو بیلوں کو عام طور پہ ہل پہ بھی لگاتے ہیں اور کھیت جب پلاتے ہیں تو پہلے پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے کنویں کے اوپر ایسے چلتے تھے بیل چلتے تھے کھیتوں کو پلاتے تھے آج کل تو ہے نا جی کیوں بیل کا زمانہ ہے میرے گھر سندھی حضرات جانتے ہوں گے وہاں ہیں کنویں پرانے پرانے کنویں ہوں گے کہیں آ, اس کے اوپر وہ اونٹ بھی چلاتے ہیں بیل بھی چلاتے ہیں اور نہ پلائے تھے تو مسلمتون سالم ہو لا شیعہ تو نہ داغ ہو اس کے اندر شیعہ کا من کا لکھنا ہے بالکل زرد ایسے نہ ہو کہیں سیاہ داغ ہو سفید داغ ہو بالکل زرد ہو نہ ہو داغ اس کے اندر کہنے لگے الجے تو بلحق اب آیا تو ٹھیک تھا اب تو نے ٹھیک جواب دیا پذابہ ہوا وہاں کا دیا پلون پذیبے کیا انہوں نے اس کو نہ قریب دے کے کرے بھائی قرآن میں تو اتنی ہے ہم نے مطلب واضح کر دیا باقی بعض تفسیروں کے اندر اسرائیلیات ہیں کہ ایک بزرگ آدمی تھا وہ فوت ہونے لگا اپنی بیوی کو وسیعت کر گیا کہ یہ گائے جو ہے نا زرد رنگ کی اس کا کیا کرنا خیال کرنا پوری حفاظت کرنا یہ تمہیں کیا آئے گی کام آئے گی لمبا چوڑا واقعہ ہے تو خدا کی قدرت موسی علیہ السلام کے دور میں وہ گائے کام آ گئی اور انہوں نے جو تلاش کیا نا تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے اس بے باور کہاں پہنچ گئے اس کا یتیم بچہ تھا اس کو کہا گائے دو اس نے گائے تب دوں گی کہ مجھے اتنی پیسے دو کہ گائے کو ذبے کرنے کے بعد اس کا چمڑا سونے سے بھر دو کیا تو ایسے کیا انہوں نے ضرورت کی بلّہ عالم ہے یہ جی اس طرح کیا ویل قتل تم نفسن ہاضا اول القصہ وہ جو قصہ ہے نا گائے کا اس کا ابتدا ہے یہ ہاضا اول القصہ بھائی قرآن پاک قصے کی کتاب نہیں ہے اس لیے قرآن پاک میں قصوں میں تبدیلی بھی آئی جاتی ہے مقدم اور خاص تاکہ اس کے ساتھ مزید تنبیہ ہو جائے اب دیکھو خباست تو تیسری ہے ہاں لیکن اس خباست کے دو شعبے ہو گئے تبدیلی کے ساتھ آگے پیچھے کرنے سے کتنی شعبے ہو گئے ایک شعبہ تو یہ کہ احکام الہی کے اندر انہوں نے کیا, کیا کی ہیر پھیر کی کیا اور دوسرا شعبہ یہ کہ قتل نفس کیا کیا؟ اگر اس کو پہلے ذکر کرتے ترتیب کے ساتھ تو شوبا کیا ہوتا ایک ہی ہوتا صرف وحض قتل تم نفس لکھے اول والا اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو نفس کے نیچے لکھو آمیر میں کر چکا ہوں نا تو اس کا نام کیا تھا این لفا این لفا آمیر جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو یعنی کو فد دارا تم سیاح یہ فد دات تدارہ کیا ہے کہ باپ تفاول ہے باپ تفاول کے اندر ذرا تشارک ہوتا ہے شرکت ہوتی ہے تو اس لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں فتدارہ پھر لگے ایک دوسرے پہ تھوپنے لگے ایک دوسرے پہ تھوپنے وہ کہتا تھا تو کاطل ہے وہ کہتا تو قاتل ہے وہ کہتا تو کاطل ہے تو مانا ٹھیک ہے لگے ایک دوسرے پہ تھوپنے ایک دوسرے پہ تھوپنے لگے مانا بڑا بہترین ہے لگے ایک دوسرے پہ تھوپنے ہر آدمی دوسرے کاطلا اور اللہ تعالی نکالنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے پس کا ہم نے عذر بھو ہو مارو اس کتیل کو ہو ضمیر کا مرجے کون بنے گا کتیل بنے مقتول مارو اس کتیل کو بے بازا باز ٹکڑا اس گائے کا گائے کو ذبے کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ کہتے ہیں زبان لگا دیا دم لگا دیا پہلو لگا دیا تو زندہ ہو گیا نہیں زندہ ہو کے اس نے کہا میرا بھتیجا میرا کیا ہے قاتل ہے تو پھر وارث ہوا یا محروم ہو گیا معروم ہو گیا تو اس وقت سے یہ حکم چلا رہا ہے کہ قاتل جو ہے وہ محروم ہے مانے ارسند بے شک چیز چار ریکو کا تلو اختلاق دین دار میراش میں آپ نے پڑھا ہے کزال کا یوہتا اس بات باس بادل الموت یا اس بات قیامت لے کھلو اس بات قیامت آپ دیکھو اس واقعے سے ایک تو قاتل کا پتہ چل گیا دوسرا ایک مسئلے کی وضاحت ہوگی یا نہیں کون سا مسئلہ کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے باس بادل الموت باس بادل الموت مزہ ہو گیا اللہ نے دکھا دیا کہ مردہ زندہ ہوا ہے پھر مر تو کیا وہ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتے ہیں تم کا اپنی قدرت کے علامات کے تم سمجھو سما قصد ست کلو بو شکوا آئے بنی سرائے ایسے واقعات دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل کیا ہو گئے ہیں سخت ہو گئے بہت سخت ہو گئے ہیں پھر سخت ہو گئے دل تمہارے باوجود ان دلائل کے پاہیا کل ہی جارا کہ تمہارے دل کس کی طرح ہے پتھروں کی طرح ہے شکوا لکھ دیا ہے نا او شبد و کسوا او بمن بل بل کے زیادہ ہیں بیت بار سختی کے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھر ہیں تین قسم کے تین قسم کے پتھر ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایک تاثر ہے وہ اثر کو قبول کرتے ہیں لیکن تمہارے دل جو ہیں وہ اثر کو قبول نہیں کرتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اس لیے کہ بے شک باز پتھر یہ مین کون سا ہے بے شک باز پتھر البت وہ ہیں کہ جاری ہوتی ہیں ان سے نہریں آپ پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ نا تو پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں نہیں ہم نے خود دیکھے پتھروں سے کیا نکلے ہوتے ہیں چشمے وہ نہر ہیں بعض پتھر وہ ہیں جاری ہوتی ہیں ان سے نہریں اور بے شک بعض پتھر البت وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں निकलता نکلتا ہے اس سے تھوڑا پانی پوری نہریں جاری نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے ہم کوئٹے کے اندر گئے تو کوئٹے کے قریب ایک پہاڑ تھا وہاں چشمہ تھا تو تھوڑا تھوڑا پانی رستہ تھا وہاں اب پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا وہ نہا اور بے شک بعد پتھر البتہ وہ ہیں کہ گر جاتے ہیں بوجہ خوف اللہ کے یہاں پہ تو گر جاتے ہیں بوجہ خوف اللہ کے میں ایران کے اندر گیا تو خاش کا علاقہ ہے وہاں اس سے مجھے پہاڑوں میں لے گئے وہاں دوست تو انہوں نے ایک پہاڑ دکھایا انہوں نے فرمایا کہ استاد جی کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پہاڑ کی جو بڑی بڑی چٹانیں ہیں نا رات ویسے گری گری پڑی تھیں بڑی بڑی چٹانیں ظاہری کوئی سبب نہیں تھا تو خوف خدا سے گری یا نہیں تو اللہ کا خوف جو ہے پتھروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اللہ نے پتھروں میں شعور رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر تھا مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کرتا تھا السلام علیہ النبیو مجھے کہتا تھا ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی سلام کرتا تھا پتھر آپ کے ہاتھ کے اندر وہ کنکنی آ جاتی وہ بھی تصویر تعلیم پڑتی تھی قرآن میں ہے واہ اللہ ہو بے ہم دنیا کے کوئی چیز نہیں مگر تسبیح پڑتی ہے حضرت یون و صلاح السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور مچھلی نیچے چلی گئی دریا کی تہہ کے اندر تو حضرت یون و صلاح السلام نے سنا کہ وہاں پتھر تھے کنکر تھے وہ بھی تصویر بڑھ رہے تھے رہے تھے صبح مالک القدوس گئے رہے تھے اور بے شک بعد پتھر وہ ہیں کہ گرتے ہیں بہ خوف اللہ کے اور نہیں اللہ خاف نسے کہ کرتے ہو تم میرے عزیز یہ نو ثانی تھا اس کے اندر کتنی خباستیں تھیں جی اوپنی اسرائیل کی کتنی خباستیں تھیں تین آپ تتیما لکھو ہر نو کا تتیما ہے تتیما نو سانی تتیما نو سانی اس میں یہود کے پانچ خبیس گراہوں کا ذکر ہے اس میں یہود کے پانچ خبیس گراہوں کا ذکر ہے پانچ گراہ ہیں یہود کے لے کے ہیں خبیز گروہ مول ماؤن حمزہ برائے استفام انکاری ہے اور انکار کے اندر زجر تو کی ہے کیا پس پستا رکھتے ہو تم این یو لکم یہ کہ ایمان لائیں گے باجہ دعوت تمہاری کے این یو لکم کا کیا معنی ایمان لائیں گے واسطے تمہارے نا یو مینو لے اجل دعوت تم. تم جو دعوت دے رہے ہو نا یہود کو تمہاری اس دعوت پہ لباح کہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کہ ایمان لائیں گے لے اجلے دعوت ہے باوجہ دعوت تمہاری کے مجھے مشکل ہے کیوں اس لیے کہ تھا ایک گرو ان میں سے دیکھو جی پہلا گرو محرفین کا یہود کا پہلا گرو محرفین کا بھائی وہ تورات کو بدل ڈالتے تھے یا نہیں جی اور آپ کو بھی بدل ڈالتے تھے اور میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ ستر آدمیوں نے جب خدا کا کلام سنا تھا اس کو تبدیل کیا یا نہیں کیا کہا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ مشکل کام تمہاری مرضی ہے عمل کرو یا نہ کرو تحریر نہیں تھی حالانکہ تا تھا ایک گروہ ان میں سے سنتے اللہ کے کلام کو پھر بدل ڈالتے اس کو بعد اس کے کہ سمجھا اس کو حالانکہ وہ جانتے بھی تھے اس کے گناہ ویزالق الزینا منو یہ دوسرا گراؤ ہے منافقین کا یہود کا دوسرا گراؤ منافقین کا حضور کی خدمت میں آتے تو آرمنا کہتے آپ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے تو وہاں ہو جاتے سمجھے جی دوسرا گروہ منافقین کا اور جب ملتے ہیں مومنین کو کہتے ہیں آمندہ اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا طرف بعض کی ذرا غور کرنا یہودوں کا بڑا کون تھا جی کاب نشرا اور بھی ملنا ہوں گے ان کے ان کے پاس جب جاتے ہیں نا یہ منافق یہودی تو سردار ان کو تم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ یہ نبی کیا ہے برحق ہے ہماری کتابوں کے اندر اس کے علامات یہ کیوں کہتے ہو کل قیامت کے دن وہ مسلمان تمہارے ساتھ کیا کریں گے جھگڑیں گے کہیں گے کہ اے اللہ یہ یہودیات کہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے اس کے علامات موجود ہیں تورات کے اندر یہ تو جھگڑیں گے قیامت کے دن تمہیں شرم نہیں آتی ان کو جا کے راز کی باتیں بتاتے ہو ایمان لاتے ہو اب بات ہی سمجھ اس کے بعد آپ سمجھو بات اور جب علیحدہ ہوتا ہے بعض ان کا طرف کس کے تو کالو کہتے ہیں وہی سردار کالو کا پھیل کون بنے گا او کا بین وغیرہ اس سردار کہتے ہیں کن کہ کو اے ان منافقین کو جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کیا کہ بیان کرتے ہو تم ان کو کن کو او مسلمانوں کو ساتھ اس چیز کے کہ واضح کی ہے اللہ نے تمہارے اوپر اللہ نے جو چیز تمہارے اوپر واضح کی ہے تھورات کے کی اندر کیا حضور کے سفا کیا تم جا کے ان کو بتاتے ہو حضور کے ساتھ لے جا جم یہ لام آ کے کی ہے نیچے لکھو لا ماں کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیا کے دن تمہارے ساتھ کیا کریں گے جھگڑیں گے اور غالب آ جائیں گے تم پہ غالب آ جائیں گے مانا یوں کرو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جھگڑیں گے یہ مسلمان تمہارے ساتھ بس سبب اس کے نزدیک رب تمہارے کہ کیا کے دن کیا پگ نہیں سمجھتے تم بھائی یہ بات سمجھ آئیے یا نہیں سمجھے آ میرے پاس ایک اہل حدیث عالم آئے مجھے کہنے لگے یہ آیا سمجھاؤ مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنے ایک بڑے مولوی کے پاس گیا اس نے تقریر کی سمجھ نہیں تو میں نے ایسے سمجھایا ضمیروں کے مرجے بتایا نا آپ کو ایسے سمجھایا تو میں نے کہا آپ سمجھ آئی تو خوش ہو گیا کہنے لگا اللہ آپ کو جگا دے تو اب وہ اتنا قائل ہو گیا ہے کہ اگلے دن میں مالچ کرا رہا تھا تو دور رہتا ہے کہیں تو ٹیلی فون کیا کہنے کا استاد جی کیا کرا رہا میں نے کہا مالش کہنے کا ہو تو بخاری شریف کو مشکل الفاظ ہیں میں نے تو مانے میں نے کہ پوچھتا رہا میں مالش بھی کراتا رہوں گا بخاری میرے سامنے نہیں تھی تو اس نے پوچھے ایک لاز مشکل تھا اس کا معنی یہ ہے یہ نہیں اس کو کہتے ہیں چمبر ہڈی یہ معنی بنتا تھا ایک وہ لاز تھا یہ, یہ اس کا معنی بنتا لفظ بشکر تو ایسے میں اس کون ٹیلیفون پہ سمجھاتا رہا تو میں دوستوں کو کہتا ہوں جس طرح وہ اہل حدیث عالم کو شوق ہے نا مجھ سے پوچھنے کا تمہیں بھی شوق اللہ دے دے تمہیں شوق سمجھے وہ آتے ہیں کبھی میں کھانا کھلاتا ہوں ان کو خدمت کرتا ہوں طلبا ہے تمہارے اندر علم کی دین کی آ جا کرو ہماری جنگ ہے امریکہ برطانیہ کے ساتھ سیدھی بات ہے ہم کوشش کریں کہ مسلمانوں کے اتحاد کا امین کہہ لو ان میں عقل بھی آ جائے ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے ہر نظر میں ایک اے نظر پیدا کرو درد دل پیدا کرو سوزے جگر پیدا کرو منزلیں تم کو پکارے راہ سے ہٹ جائیں کو اے سفر والو وہ سفر پیدا کرو ایسے مجاہد بنو کہ پہاڑ بھی تمہیں جگا دے دیں کہ امریکہ کو قتل کرنے جا رہے ہو پہاڑ جگا دے سمندر بھی جگا دیں گے منزلیں تم کو پکاریں راہ سے ہٹ جائیں کو اے سفر والو وہ اندر سفر پیدا کرو کب تلک غیروں کی پر بندگی کب تلک غیروں کی چوکٹ پر سجو دو بندگی آستان خود جھک کے جا اے وہ سر پیدا کرو بنو گے ایسے بنو گے نا آمین کہہ لو آجر ہے جی یہود کو زجر ہے کیا نہیں جانتے یہودی کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو بھی چھپاتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں یہ سردار ان کو تو سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ باتیں نہ کیا کرو کیا اللہ تعالیٰ ان کے راج نہیں جانتا کیا لگے گئی جوتے کو کیا مت کے دیں اللہ سے جی بھاگ سکتے یہ کتنی جماعتیں آ گئی تھی پہلا گرو محرفین کا دوسرا کس کا اب تیسری جماعت جی تیسرا گرو ان پڑھ مریدین وہ ان پڑھ جاہل مریدین تیسرا گرو ہے جاہل مریدوں کا جاہل مرید کیا ہے جی ایک جاہل مرید کہہ رہا تھا جی ہمارے حضرت صاحب جا رہے تھے کتی مری پڑی تھی ہمارے حضرت صاحب جا رہے تھے کیا مری پڑی تھی جانتے ہو نا کتی کتی مری پڑی تھی اور اس کے بچے ساتھ رو رہے تھے نیو میو کر رہے تھے تو حضرت صاحب کو ترس آ گیا حضرت سین میں ٹھو کر لگئی کتی زندہ ہو گئی کتی کا ہو گئی دیکھو اے وہاں بھی نہیں مانتے وہاں بھی نہیں مانتے دیکھو ہمارے حضرت کتی زندہ ہو گئی یا اپنی طرف سے جھوٹ گڑا ہے یا کسی کتاب میں ہے جھوٹ اپنی طرف سے گڑتے ہیں پھر کہہ وہاں بھی نہیں مانتے دیکھو, اے دیکھو اے جی کتّی وہ کہاں ہے وہ کتّی جو تمہارے پیڑ نے زندہ کیا ہے کہاں ہے کس کہ جگہ ہے یہی, ہیں انفر یہی ہیں. ہے ان پڑھ یہی ہے تیسری میں بعض ان میں سے ان پڑھے نہیں جانتے کتاب کو عل امانیہ مگر خیالات باطل امانیہ امانیا کا منع خیال آتے باطل. ہم کہتے ہیں شیخ چلی کے خیالی پلاؤ کیا منع کرتے ہم آ شاید چلی صاحب تھے مزدور وہ سر کے اوپر گھی لے جا رہا تھا گھی کا ٹین اس کو چار آنے مزدوری ملنی تھی کتنی پرانے زمانے سوچ رہا ہے کہ چار آنے ملیں گے مرغی لوں گا پھر مرغی بچے دے گی کافی مرغی ہو جائیں گی اس سے پھر بکری لوں گا بکریوں سے پھر گائے لوں گا پھر بیوی بی ہوگی شادی کروں گا بچے ہوں گے ایک بچہ ادھر آئے گا ایک بچہ ادھر آئے گا وہ مجھ سے خرچی مانگے کہ میں کہا ابھی نہیں ہے خرچی ہو. ابھی نہیں ہے چلو ایسے ایسے کیا نا وہ کا تین گرا ہو نیچے مالک نے جوتا اٹھایا مالک میں تو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ ہے جی شاید چلی کے کیالی بلاؤ کیا نہیں جانتے کتاب کا مگر خیال آتے بات وین اور نہیں مو گمان کی باتیں کرتے ہیں کیا بے سنت بے سنعت باتیں کرتے ہیں یہ کتنی آگے جی تین گراؤ